فقا اللہ تبارکا وسعالا رسول قرآن الحجیب والسرحان الحمید اعوذ باللہ بستدھی العجیب من الشیطان الرجیب من اندھی ونسدھی ونسدھی الَّذِينَ مَتَّدْنَاكُمْ فِي الْحَاطِنَاقَامُ صَلَاكَ وَآكَ وَسْلَكَاكَ وَحَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ آپ کے بابر آج کل ہر گڑی محلے میں انتخابی مہم جاری ہے اور دینی کام شریت اسلامیہ کے اقامات سے بالکل بے نیاز ہو کے یہ مہم چلائی جا رہی ہے اس حوالے سے چل ان باتوں کو سمجھیں تاکہ اس بارے میں منک غیر شرعی امور سے آگ بچ سکے اس حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عہدے کی طرف عہدے کی, کی لالچ کو برا قرار دیا نبی والے جو سب از آتے ہیں یس اللہ کی قسم ہم اس کام کا والی ذمہ دار اس مزے کو نہیں بنائیں گے جو اس کی عرض یا اس کی طرف رکھتا ہے عہدے کے حریض کو ہم کبھی عہدہ نہیں دیں گے تو عہدے کی عرق اور لالچ جس آدمی میں معلوم ہو جائے کہ اس میں اقتدار کی چاہ ہے لالچ ہے, بیس ہے میں آنے کی اسلام اسے میں کر نہیں آنے سامورا کی روایت وہ کہتے ہیں کہ اسے جنگ ترین سب ہو سلم نے سروایا اب تبان عہدہ نہ مانگنا کا احمد اگر تمہیں عہدہ قرب کیا اور عہدہ قرب کرنے کے نتیجے میں تجھے عہدہ ملا تو پھر تو اس اسپورٹ کر دیا جائے گا او عن اور اگر تجھے دن مانگے کوئی کوہدہ مل گیا تو ان کا تو پھر اس کوہدے کے ذمہ داری کے معاملات میں تیری مدد کی جائے گی یعنی اللہ عالمی کی طرف سے مدد تیرے ساتھ شامل ہاتھ کرے گی یعنی عہدے کا جو کرمگار ہے عہدہ مانگنے والا لوگوں سے مانگ مانگ کے عہدے کی دن اور لالچ رکھ کر ایک آدمی اگر اقتدار میں آتا ہے تو پھر وہ کامیاب حاکم کامیاب نگران اور بالی نہیں بنتا پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس عہدے کے سکو پھر اس کا عہدہ اس کو لے کے جہاں چاہے پہنچا ہے خیال کرتا ہے کہ اس کسی کی محبت میں ہم آشکتا سروں میں وہ سجدے بھی دیے ہیں جو بار بار کی خاص وکیل کا علیہ اگر ہم بہت آپ قدر دیا اور, اور لالچ چہرے اندر ہوئی تو پھر تجھے عہدے سے کت کر دیا جائے اور پھر کرسی کو بجانے کے لیے جو پاپڑ بیچنے پڑیں گے بیچے گا میری کرسی بچ جائے پھر پانچ سال پورے ہو جائیں اور اگر دن ماں کے تجھے عہدہ مل گیا تو انسان نہیں ہاں کیونکہ تجھے اس عہدے کی کوئی غرض نہیں کوئی لالچ اور तो نہیں تو تجھے یہ فروانی ہوگی کہ میرا عہدہ مجھ سے چھنتا ہے تو چن جائے میری مداح سے جب بغیر مانگے بغیر ان غلط اور لالچ رکھے بندے کو عہدہ ملتا ہے تو وہ پھر اگلوں انصاف کے پاس رہتا ہے اور اگر دوسرے روز بائن بائن کے اس کو اللہ اس طرف سے قائم نہیں رہنے دیتے دیتا ہے اور جب تک وہ رہتا ہے اس عہدے پر وہ کام عالمی کی طرف سے مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے حکومت کے کسی عہدے کو ترب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سکھ اور مانچ کے جسے سے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 ہینڈل کروں تو یہ چور بازاری اور بے انصافی اور ظلم و زیافتی یہ ختم ہو سکتی ہے باقی آ کر اس میں یہ صلاحیتیں موجود ہو صلاحیتوں کے پیش نظر وہ اپنی قوم کو فائدہ پہنچانا چاہے تو یہ بات بار بار دن میں کسی حد تک قابل قبول ہے صحیح نا سلاق سلام کو جب مادشاہ نے کہا دن ہمارے پاس بڑا عزت ہے اور امین امانت دار ہے اسے کوئی بڑا عہدہ دینا چاہا تو یوسف علیہ السلام و سلام نے فرمایا علیمارتیں خزانہ دے دیجیے علیم میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں خزانے کو ضائع نہیں ہونے دوں گا اور علیم جاننے والا بھی ہوں کہ معاملے کو میں نے کیسے ڈیل کرنا ہے اس وقت جیسا کہ کے بادشاہ خواب آ کے اور نگری کیسے وغیرہ کرنی ہے اور یہ شادی کے سالوں سے فائدہ اٹھا کے خشک شادی کے سالوں میں وہ کیسے مال کو نپٹانا ہے تو یوسف علیہ پہلی سلا تو السلام چونکہ ان معاملات کو خوب اچھی طرح سے جانتے سمجھتے تھے تو کہنے لگے اور انی اور کہ مجھے ملک کے خداموں پر ضائع آمدن پر مکمل کر دیجیے میں خوب جاننے والا ہوں باخبر ہوں اور امانت دار بھی ہوں اور حفاظت کرنے والا آج تو وزیر خزانہ دور بھرنے کی کوشش کرتا ہے جتنے خزانہ خالی کرنا ہوں کہ مجھے بنا دو پھر دیکھنا بولے کتنا کر دو چلے دکھتا تو انہوں نے جو ایک پیش آمدہ مصیبت تھی اس کے سدے باز اور اس کے لیے ایسی حکمت نمبری بنا دی کہ سات سال تک ان کا اناج محفوظ رہا لوگ کہتے ہیں یہ پتا نہیں کیا طریقہ کار ہے اتنے بڑے بڑے گلام اور گھوڑیوں سمیت گندم کو سارا کیا جاتا ہے لیکن جنہوں نے پوشوں کے بغیر گندم سٹا کی تھی وہ ساری کی ساری دو سال وہاں دس کے پہلا کھا گئے تھے اور یہ جو قدرتی تحقیق میں محفوظ تھی یہی سلاموں پر برطلاع اتنی حفیظ میں علی ہم ہاں کوئی آدمی وہ کسی عہدے کو سنبھالنا اور ذمہ داری کو ادا کرنا بخوبی جانتا ہو اور نظر آ رہا ہو کہ اور کسی سے یہ کام نہیں ہوگا تو پھر اس کو وہ ذمہ داری قبول کرنی چاہیے تو بنیادی اور اول بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عہدے کی دل تما لالچ اور تلش یہ شریت میں ناجائز اور حرام ہاں جب معاملہ اس کا ہو جس طرح یوسف کا اس طرح وہ کے دور میں تھا کہ معاملات کو صحیح معنی میں سمجھنے والا اور اس کی پیش بندی کرنے والا عبت عملی سزا کرنے والا اور کوئی ہے ہی نہیں تو پھر بہتر ہی آدمی وہ اپنے آپ کو اس خدمت کے لیے پیش کر سکتا ہے اور, پھر یہاں ایک اور بات کی روسوں سلاۃ والسلام نے خود سے ہی نہیں کہہ دیا آزادی بلکہ پہلے ان کو عہدہ پیش کیا گیا ان نقل جو یوسف علیہ سلاۃ والسلام نے اس پیشکش میں سے ایک خاص عہدے کو سنا کہ مجھے یہ دے دیں یہ کام میں کر سکتا اور پھر اس کا کرنے والے یہ جب عہدے کی ٹھیک مانگنے کے لیے لڑکوں کے گھروں کی طرف نکلتے ہیں تو بڑے عجیب و غریب قسم کے کام کرتے ہیں بدگمانیاں چگلیاں دوسروں کی ایسا کیا یہ کیا یہ کیا مجھے وقت تو میں دوبارہ بڑا ہے یہ غیبت چگلی پھر جھوٹے باندھے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ اسلام کی تمام سردواریوں کی حوصلہ شکنی کرتا ہے دوسرے کی دات پر کیچڑ اچھالنا اسلام میں بہت بڑا جرم ہے آپ اپنی دکان چمکاؤ دوسرے کو گرانوں کہتے ہیں نبی شریف صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا آدت چپا تو ہوا دلّا پکڑوار جس نے اللہ کی علوم میں سے کسی حد کو روزنے کے لیے سفارش کی اس نے اللہ کی مخالفت کی لمبے لاہی حتیہ یس ہو وہ سا کی ناراضی میں ہی رہتا ہے جب تک اس کام سے وہ باز نہیں آ جاتا پمن پالا سی اور جس نے کسی موومنٹ کے بارے میں ایسی بات کہی جو اس کے اندر موجود نہ ہوا ہو رس بتل اللہ کو اسے جہنمیوں کے اندر اس کا ٹھکانا بنائے گا حتی یا اس نے جو بات کہی ہوگی کسی مومیٹ کے بارے میں ناجائز وہ اس کی سزا نہ کے جسم سے نکلنے والی عید میں اتنی دیر تک ہو رہے ہیں اور الیکشن مہیم میں سارا کام یہ ہوتا ہے بلکہ آج کل تو ماشاء اللہ فرینڈ کا, کا بور ہے پڑھے لکھے لوگوں کا آج کل تو کتابیں لکھی ہی جاتی ہیں اپنے آپ کو ارجا دکھانے کے لیے دوسرے کے پوری پوری تحریر کی جاتی نہیں کی جاتی اللہ سبحانہ تعالیٰ و تارا فرماتے ہیں بدگمانی سے بچو کیونکہ کہ بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں والا سجسو اور کرو جاسوسی نہ کرو وزا یعنی بَعْلُ اور کوئی کسی دوسرے کی قیمت نہ کرے ہی تم میں سے کوئی ایسا ہے جب اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے یقیناً تم اسے پیار کرتے ہو نہ پسند کرتے ہو رحیم یقیناً تعالیٰ خوب بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا فرماتے کی ہیں کیا وسلم نے پتا ہے کہتے کیسے کسے ہیں اور لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول جانتے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 چاہے ان کے سامنے کرے اور چاہے پیچھے کرے گا کیا ہے نار بات کہنا پوچھا گیا ان انکان بھی مان جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ بات واقعات اس میں پائی جاتی ہو تو پھر بھی یہ بت ہے پر ان کا نقی ہا قبول اگر جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ برائی واقعات سے موجود ہے تبدیل کر تو پھر تو آپ نے کی ہے اس کی حبت وہ علم یقینی اور اگر جس برائی کا آپ نے ذکر کیا وہ برائی اس پہ نہیں پائی جاتی تبد بہت پھر آپ نے اس پر وہ لگایا پائی جانے والی برائی چوری پہاڑ بھوکا جو برائی ہے اس کا اگر سنکھیڑا کیا جائے گا تو یہ غیبت ہے اور اگر اس پہ جھوٹا الزام لگایا جائے ایسی بات کہی جائے جو اس نے پائی نہیں جاتی تو یہ بھگتان ہے اور بہتر کی سزا اللہ تعالی نے اسی کوڑے مقرر کی اسی طرح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 کہ ایک آدمی نے اور وہ جو آدمی تھا جو تعریف کر رہا تھا وہ بڑا موٹا سادہ تھا اور اس نے کیا, کیا نے اس کے منہ میں وہ کنکریاں ڈالنے لگے تو, تو رجحان یہ کیا کر رہے ہو تو کہتے ہیں وسلم نے فرمایا ہے جب تم تعریف کرنے والوں کو دیکھو جو لوگوں کی تاریخوں کے پل باندھے جاتے ہیں تو کے چہروں میں مٹی ڈالو جو تعریف کرے اس کے چہرے پہ مٹی ڈالو یہ نبی کریب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح دوسرے میں اور ہم کو جو تعریف کرتا ہے وہ بڑا مقرر ہو جاتا ہے اور جو سچ بات کہتا ہے وہ دشمن ہو جاتا ہے اور پھر خود اپنے اپنے خود بننا اس سے بھی اللہ نے جنا کیا ہے بلاتو خوش ہوا اعلم اپنے بنو خود اپنی تعریفیں نہ کرو اپنی باقی بیان نہ کرو اللہ کو جانا پتا ہے کہ کون اللہ سے ڈرنے والا حیدگار ادمی اور نیک ہے اس قدر نہ بڑھا باقی داما کی شکایت دامن کو ذرا دیکھ ذرا من سے سوار ہی ہے حالت سب کو پتا ہوتی ہے لیکن پھر بھی لوگوں کے سامنے آگے کہتا میں ایسا اور میں ایسا اپنی تاریخیں آپ ہی شروع ہیں یہ کیا بہت اسی طرح جھوٹے وعدے عوام سے خوش نما والے وہ وقت کریں وہ بات کہیں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 چار پسندیں جیتے میں ہوں گی من خالصا وہ خالص منافق ہے قدر جب وہ بات کرتا ہے تو حجا واحد کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے توڑ دیتا ہے واحدہ خاص خاجہ اور جب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 اور جس میں چار فصرتوں میں سے ایک فصرت ہے تو اس میں نفاق کی عادت ہے Lego, جب تک وہ اس کو چھوڑتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے تکلیف اور بیماری میں تھے اتنے رضی اللہ تعالیٰ نہیں سنائی وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و اللہ علیہ جنا جو آدمی مسلمانوں کا وادی اور بنا نمران اور حافظ مسلمانوں پر بنا اور وہ ان کو ڈھونکا دیتا رہا اللہ سبحانہ و تعالی اس کو جہنم میں داخل کریں گے اس پر جنت حرام ہو جائے اگر کسی حال میں اس کی موت آئے اسی طرح ایک اور روایت ہے یہ سال اللہ تعالیٰوں کی اب بابا ہے اس طرح جو بھی کسی بھی رڑی یا سر آگے کنا اور اس سے دھوکہ نہیں کرتا رہا وہ جنشن میں ہے دھوکے والے جھوٹے بھاٹے سفر تصدیاں عوام کو لولی پاپ دے گی اور بوٹ بڑنا یہ بہت بڑا جلس ہے اسی طرح انتقافی مہم چلانے کے لیے, لیے کبھی کوئی غریب بنات, کبھی کوئی چوک بند کیا ہوا کبھی کسی سڑک پہ جلوس نکال کے لوگوں کو تب کیا جا رہا یہ سارا کام سبھی سے شریعت میں منا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہوگا جلوسہارت پور ہوگا راستوں میں بیٹھنے سے بعد آ جاؤ نہ کسی غرض سے کسی نہ کسی کام سے راستے میں بیٹھنا پڑتا ہے سننا تو رفیع ہماری مجرفیں باہ ہوتی ہیں ہم گلی کے اندر چوکوں پہ چوراہوں پہ لکڑوں پہ بیٹھ کے چلو کوئی بات چیت کر لیتے ہیں کوئی خیال ہو جاتا ہے سو مسائل ڈسکس ہوتے ہیں سرمایہ اگر تم راستوں میں بیٹھنے سے بات نہیں آتے تو نے ضرور مجلس جمانی ہے پہاڑ اس تحریر کا پھر راستے کو اس کا حق ہو پہلی بات تو یہ ہے کہ راستے میں مجرج لگانے ہی نہ جائے اور اگر راستے میں آپ نے بیٹھنا ہی ہے مجبوری ہے تو آپ الطریقہ حق کا ہوں راستے کو اس کا حق دو کال والا شریف لوگوں نے پوچھا راستے کا حق کیا ہے سرمایا حق گول بکا نگاہ کی رکھنا آپ راستے میں بیٹھیں گے ظاہری بات ہے مصورات میں عورتوں نے وہاں سے گزرنا ہے بک کو اپنی نگرانی کے رکھو بک اور تکلیف سے چیز کو ہٹانا اگر راستے میں آپ نے بیٹھنا ہے تو راستے میں کوئی تکلیف سے چیز نظر آتی ہے اس کو امارو ہٹا دو لوگوں کے لیے راستہ صاف کرو ادھر راستے میں خود تکلیف پیدا کی جاتی ہے راستے روک کے وہ گلیوں میں کلاسے لگا کے گلی باندھے آنے جانے والے پریشان کسیاں لگا کے پوری گلی بنا کے بیٹھے میں <سؤال> راستے میں بیٹھنا ہے اس کو کا حق دو رقص نگاہیں نیچی رکھو کب ادا تکلیف سے پیٹ کو راستے سے ہٹاؤ وہ رقص اور آنے جانے والے تمہیں سلام کہیں گے ان کے سلام کا جواب بھی دو یہ سلام سنتا ہی کوئی نہیں اپنے موج پتی میں لگے ہوتے ہیں وہ امور نیکی کا حکم دو ورنہ بن کر برائی سے منا کرو پانچ حق بیان کیے نگاہیں نیچے رکھنا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 منکرات برائی سے منع کیا کرنا ہے برائیاں خود ان جلسے جلوسوں میں کی جاتی ہیں ناچ گانا بھگڑا گرو پتہ نہیں کیا کیا خوش نبی کریب صلی اللہ وڑھاتے ہیں اس منوری ستم خوشی کو بچپن تک تمہیں جننا مجھے اپنے آپ سے چھ دنوں کی زمانت دے دو میں تمہیں جنت کی زمانہ دیتا ہوں تم سچ کہو جھوٹ نہ بولو اور امانت دی جائے تو امانت ادا کروا لو روچا تم اور اپنی شرد گاہوں کی حفاظت کرو وہ اپنی نگاہوں کو خست رکھو وہ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 قبر ابازی عباء کو اپنے پیچھے سوال کر رکھا تھا ہر دھنگ قبیلے کی ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات پوچھنے کے لیے قبر امباس نونی الباء العالی ہایت خوب رو نوجوان تھے اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات پوچھنے کے لیے آئی تو فضل کی طرف دیکھنے لگی اور فضل رضی اللہ عنہ اسے دیکھنے لگے نبیم صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس صلی اللہ چہرہ دوسری طرف گما دیا سوبی سے پکڑا اور اس کو دوسری طرف گما دیا کہ غیر محرم عورت وقت کو نہ دیکھے اور غیر محرم کو نہ دیکھے اللہ بھا تعلیم سے میش کرا ہل لوگوں میں سے کچھ کہتے ہیں حقیب یعنی جانے بجانے کے آلات یہ خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو بے علمی میں اللہ کی راہ سے بہسا دیں بھٹکا دیں وہ ایسا ہی رہا اور وہ اس کو مذاق بنا دیں شکر ملنے کا نام دے کے ناش گانا سرمایہ اولا کا رام آزاد یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے خرچناک عذاب ہے آیات ہونا کہا جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑی جاتی ہیں شبھن مزاق میں دیکھتا سنتا ہے جب اس کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہے ان لمست تو تفبر کے ساتھ اس کے چل دیتا ہے لوگ صاحب کو ہمیں بھی تنقید کا موقع مل گیا بات ہی نہیں کرتے وا کیا ہی نہیں رہا بھی اس کے کاموں میں بوجھ ہے عذاب اس کو دردناک آغاز کی بشارت سے کیسا ناپے لانا اور جانے آنا انداز ہے نا کھانا ہو رہا تو اگابی کو خوشخبری سنا دو کہ دیش یہ دردناک آزاد ہے آزاد کی خوشخبری تو نہیں ہوتی لیکن تنصیبی انداز مرزا نے ذکر کیا کہ اس کو دردناک آزاد کی خوشخبری دو ابرمان ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا سیاسی حکومت خود کن بہت خن بہت خون اس میں لوگوں کے چہرے بھی بگڑیں گے لوگوں کو زمین میں بھی دھنسایا جائے گا اور پتھروں کی بارش بھی ہوگی اور اس طرح کے آباد اس کمس میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں جب جائے یا اگر کسی کو یاد ہو وہ مظفرآباد اس میں یہ تینوں مناظر دیکھنے کو ملے اس ضرورت میں یہ تینوں کام ہوں گے لوگ زمین میں کب جائیں گے چپڑے گزریں گے اور آسمان سے کچھوں کی بارش ہوا جسمی یا رسول اللہ میں سے ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول علیہ وسلم یہ کام کب ہوگا فرمایا راسا سر سینا تھوڑا مہاراج اور سوری مت عمور یہ اس وقت ہوگا جب شراب عام ہو جائے گی گانے بجانے کے آناد عام آن ہو جائیں گے اور ریشم پہنا جائے گا نویدن کرنے لگی اور کجریاں کائنات ناچنے گانے والی عورتیں عام ہوں محاذر گانے بجانے کے چھوٹے چھوٹے آرات چیٹیاں دف یہ ساری چیزیں مہادر ہیں لوگ اس کی طرف بڑھتے چلے جائیں اور شرابیں پی جائیں پھر یہ کام یعنی خف و ہونا چہرے کا بگڑنا زمین میں پھنسنا اور پتھروں کی بارش ہونا ایسے کام اس امت میں بھی ہوں گے اسی طرح اومیت لانی اسے فروخت دیا جاتا ہے الیکشن مہم میں دھڑا بندی کی جاتی ہے فارم کی لوگوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اللہ کرواتے ہیں عورت سے پیدا کیا ہے تمہیں مختلف گروہوں خاندانوں اور اس لیے تفصیل کیا ہے تاکہ تمہارا آپس سے تعارف ہو سکے تم میں سے اللہ کے ہاں عزت والا ہو ہے جو تم میں سے زیادہ مستفیل اور پرہیزگار ہے قومیت لسانیت اس پر تقسیم اور ایک دوسرے سے افضل اور بہتر کسی کو کرار دینا فلاں غلام برادری کا ہے غلام غلام میری برادری میرے پاس آئے بولتے ہیں یہ تقسیم شریعت پریرا کی ان نقص کا محمود گواہیتوں یہ رہا خوبے قبیلے خاندان لکھا نہ تمہارے آپس کے کاغذ کے لیے ہیں بند اور پھر اسی طرح دوستوں کی خرید و روک کا کاروبار اور اس کے لیے بڑی بڑی گولیاں اور دندے اور رشوتیں نبی قریب اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کام پہ سرایا اللہ اللہ رشوت اللہ اللہ لینے اور دینے دونوں پر لینے والے اور دینے والے دونوں پر لہنت سرمائی رشوت کیا ہوتی ہے کہ کسی دوسرے کا ہاتھ پر لینے کے لیے پیسے لگانا لیکن آپ کو اپنا ہاتھ ہی اس وقت تک نہیں ملتا اس ملک میں جب تک آپ کچھ نہ کچھ جائز نہ دے دیں اسی میں سے وادشاہ کرتے بجلی کا گیس کا میٹر ہی گروانا ہو تو جب تک وہ چل پانی کے نام سے اس کی جیب گھر نہ کرے وہ نہیں کرتے کچھ تو یہ رشوت نہیں یہ ہے جگہ ٹیکس اس پہ لینے والا مجرے ہو رہا ہے دینے والا مجب ہے دینے والے کو کوئی گنا نہیں رشوت میں لینے والا اور دینے والا دونوں مجھے ہوتے ہیں. اور وہ رشوت کیا ہے کہ مار خرچ کرنا دوسرے کا ہاتھ مارنے کے لیے دوسرے کا ووٹ مارنے کے لیے پیسے لگانا یہ میں دو یہ رشوت ہے اور نبی کریم سماغ اللہ علیہ وسلم نے جانک کی ہے اور ہمارے ہاں یہ کاروبار بڑا عروج پہ ہوتا ہے اور پھر جب انتخاب کے نجائز نکلتے ہیں انہوں نے بھی دھاند اور دھوکے باندھے یہ بھی چلتا ہے اس کی خاطر بھی رشتہ نے لگائیاں تو بار آج جس میدان میں اور جہاں پر بھی یہ کام ہوگا شریعت اس کو نجائز کہتی ہے پھر اس مہم میں ایسا کہ جنہیں زور لگانا ہے وہ اپنی ذات کے لیے لگائے دوسرے کو ڈیگ ریٹ کیوں کرتا ہے دوسرے پہ ٹیچر کیوں اچھالتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحاتے ہیں المسلم المسلم انتفاقی مہم میں دوسرے کو نقصان پہنچانا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے وہ لوگ مینا عَمِنَ امبانی اور منہ کامل وہ ہے کہ جس سے لوگ اپنے خون اور اپنے بار کو محفوظ سمجھیں اسی طرح لوگ اب ایک بتا اس کے پاس ووٹ مانگنے والے تیسوں پہنچتے ہیں ہمیں دو ہمیں دو ہمیں اور وہ ناچاہتے ہوئے بھی کئی لوگوں کی عزت کرتا ہے تو کیا کہتے ہیں موم مل کی عزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے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 نام کی خوشی اسی طرح اس دوران ایک دوسرے کو گالی گلو سرے نہ حکومت بڑا پیستی ہے ادارے بڑا شور مچاتے ہیں فرکہ واریت فرکہ واریت فرکہ واریت مذہبی فرقہ واریت سے کہیں زیادہ تہریتی ہے فرقہ واریت اور مذہبی فرقہ واریت میں اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنی سیاسی فرقہ واریت میں ہوتا اور مذہبی فرقہ واریت کی حقیقت بہت تھوڑی اور بہت زیادہ ہے ہر آدمی اپنے حقی اور اپنے وقف کو بیان کرے اس کو فرقہ واریت نہیں کہتے لیکن کسی کو ہی فرسہ واریت قرار دے کے پاس نہ جبکہ سیاسی پیسہ واریت وہ اصل پیسہ واریت اور انتہائی پھر سہوارت اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی انتخابات کے لیے کسی کسی کو لینے کے لیے سیٹ میں کھڑا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کی ڈبڈی جو, جو بجاتا ہے بجاتا ہے دکھنے کو گالی نکالتا ہے اس پر بہتان تراشی نظام تراشی ہی اور گالیاں رسول اللہ صلی اللہ وقیقال حکومت مسلمان آدمی کو برا کہنا یہ کام ہے بکیسال ترن اور اس سے لڑنا جھگڑنا یہ کفر ہے اور جو ایک دوسرے کو گال گلوچ کرتے رہتے ہیں سرمایہ استقبال شریفان دونوں گاڑی گلوچ کرنے والے شیطان ال شیفالا نے دونوں گالی گلوچ کرنے والے شیطان ہیں یہ سہا سالانہ نے تقالابان یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں بد زبانی کرتے ہیں ایک نکالی کی دوسرا اسے پھڑ کے گالی لیتا ہے وہ تقالابان اور ایک دوسرے پر جھوٹ باندھتے ہیں اور پھر ان مہمات میں برد و ضرور کا اختلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ صلاح بازی منع کیا لاسٹ نوازی مرآم کوئی فرض نہ محرم عورت سے علیحدہ نہ ہو اگر ایسا ہوگا کان آسانی تو تیسرا انہیں شیطان ہے اور یہاں ون بائی ون میٹنگ ہوتی ہیں غیر محرم مردوں عورتوں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر میں یہ کلام سمجھ لیجئے اور بات کے لیے آپ نے بتایا کہ ان نبی رقم ناخن کلام نبوبہ نبوت کی کلام جو لوگوں نے پائی ہے بھاجا نبوت کی کلام میں سے لوگوں نے اس بات کو بھی پایا ہے کہ انبیاء یہ کہا کرتے تھے نہ آشکا جب تج میں حیات آتی نہ رہے تو جو مرضی کا حیا ہی ایک بہت بڑی چیز ہے جو انسان کو ان سارے کاموں سے اور ان کا روک کے رکھتی ہے رکاوٹ کر کے رکھتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور امراض کی توقی سے ہلا ملا پڑ رہی تبدیل